بسم اللہ الرحمن الرحیم سل کر رسول فق بلنا با یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے باز کو باز پر منہم ملک دراجات ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا اور کوئی ایسے بھی ہے جن کے ہم نے درجات اور معاملے میں بلند کر دیے یعنی موزا علیہ السلام کا اشارتن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مریم البینات اور عیسا بن مریم کو تو ہم نے کھلے موزے دیے بہت بڑے بڑے سورہ معاوضے عمران میں آئے گا جا کے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے مٹی کی جو ہے پرندہ بنا کے اس میں پھونگ مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے مادرزاد کوڑی جو تھے پیدائشی طور پہ کوڑی ان کو تھما دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے جو نبینا تھے جن کے آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے اس میں بھی مٹی رکھ کے اللہ کے حکم سے دعا کرتے تھے تو وہ نبینا ہو جاتے تھے وہ آتے نہ مریم البینات عیسا بن مریم کو تو ہم نے بڑے بڑے موزاد دیے اور وہ دیکھ لے موزاد کس کے ذریعے دیے وہ <الْقُدُس> روح ان قدس روح کدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جب رہی کے ذریعے مدد فرمائی لہٰذا وہ جو آئے تایسی کے فرشتوں نے اٹھایا تو ظاہری سبب تو بنا کہ وہ ایک ڈھگے کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ ایک ریڑے کے اوپر آگے جو ہے وہ بیل مان کے لئے چھوڑ دیا فرشتے آگ کے لئے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھی مریم کو ذریعہ بنایا لیکن ان کی مدد کی وہ ایدنا روح القدس ہومیگوس کے ذریعے روح کدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اس آیات سے یہ چیز پتہ چلی کہ رسولوں کے درمیان تفصیل کرنا این ایمان اور جائز ہے تفضیل کرنا تفریح کرنا من فرح اب یہ, بات سمجھے. یہ جو آیا ہے سورج البقرہ کے آخری رقو میں جا کے آئے گی رسولی ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں یعنی ہم جیوس کی طرح یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ بن مریم ولد ہے ولدناز باللہ ہم عیسیٰ بن مریم کو بھی مانتے ہیں ہم موسا علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں ہم نور اسلام عاد السلام کو بھی مانتے ہیں تمام انبیاء کو مانتے ہیں لا فر کو بہین احدم میں ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فضیلت میں فرق کوئی نہیں ہے فضیلت یہاں آ گئی ٹل کر رسول فخلاباد اگر اس آئٹ کا یہ مطلب لیا جائے کہ تمام رسولوں کا درجہ ایک ہے تو یہ آئے ٹکرا جائے گی یا اللہ تعالیٰ ہمارے بعد رسول بعض پر افضل ہے وہاں اللہ اور مہاراج رضو میں فرق نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے ایمان لانے میں فرق نہ کرو کوئی سارے نبیوں کو مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لے حضرت ابراہیم کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا باقی درجے میں تو فرق ہے جان لایا بات سے ہم نے کلام کیا موسا علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے کوہتور پر یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہم کو اس اسرے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی فضیلت ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی تو جزوی فضیلتیں ایک انبیاء کی دوسرے انبیاء پر ہیں لیکن کلی فضیلت امام کائنات سیدین الآرین شفیع المزدین رحمت للعالمین اللہ عالمین سعیدانا امام اعظم امام الانبیاء اب المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت تمام امبیا پر حاضر ہے یہ اس پر امت کا اجماع ہے جس کے لیے ایک یہ دید کافی ہے صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی امامت پر فائز فرمایا تو امام وہ بنتا ہے جو سب سے افضل ہو نبی وسلم کی مبارک زندگی میں جب تک آپ کی سیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی امامت فرماتے تھے سوائے ایک موقع میں صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اس وقت بیدم وہاں موجود نہیں تھے عبد المانہ نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے نماز سابق رام نے ادا کیا لیکن آپ نے منع فرما دیا عبد بن عوف اپنی نماز پڑھتے رہے پڑھاتے رہے آپ کی ایک رکت چھوٹ دی تو آپ نے اپنی رکت مکمل کی بس یہ ایک واقعہ ہے سعید مکر کے پیچھے بیدم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی وہ جتنے واقعات ہیں سب میں نے چھوڑ دیا تھا سجا جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ ایسی کامل ہوئی ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کسی اور درجے میں پرفیکشن کرے منظب نبوت کو اس اعلیٰ ترین درجے پر اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچا دیا کہ آپ گنجائش یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وائلیٹ کرے آپ یہ بہت بڑی فضیلت پورا ایک چیپٹر ہے تو رسولوں میں تفضیل جائز ہے تفریق جائز نہیں ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں بھی جزوی فضیلت ہے سیدنا علی ربی اللہ تعالیٰ کو کئی معاملات میں سیدنا وکر عمر عثمان پر بھی جزوی فضیلت حاصل ہے لیکن کلی فضیلت اہل سنت کے نزدیک سعیدنا ابرکر صدیق کو ہے پھر سہی عمر پھر صحیح دنہ عثمان اور پھر سعیدنا علی اور پھر اشرا مشرا اور پھر صاب بدر اور یہ ترتیب جزوی فضیلت کسی ایک کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے انبیاء میں بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی وسلم باپ سے پیدا ہوئے ہے تو حضرتہ کو یہ فضیلت حاصل ہے حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہے نبی وسلم بہت ہو چکے ہیں ہاں ہے آپ کے قبر مبارک میں جسم مبارک اور روح مبارک جنت میں زندہ ہے لیکن آپ نصل پر وہ موت آئی جو حضرت عیسیٰ پر نہیں آئی ابھی تک یہ بہت بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے ہاں قربے قیامت میں وہ اتریں گے پھر اللہ تعالیٰ فضیلت کا کائل کسی کسی کا نہیں مطلب وہ اس کا ثبوت نہیں ہوتا تو جزوی فضیلت لیکن کلی فضیلت امبیا کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے گستاخی کا پہلو کسی اور نبی کے بارے میں نہ آئے ورنہ وہ چیز ہمیں جرم میں لے جائے گی جیسا کہ ایک دفعہ سید نہ صدیق سے بھی غلطی ہو گئی سید بخاری میں موجود ہے سید ابکسدیک اور یہودی کا جھگڑا ہوا یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو تمام جہانوں پر نزیلت دی ہے عزر ابوکسدیک نے کہہ دیا کہ نبی نبیسلم کو تمام جہانوں پر نزیلت دی ہے آپس میں تل کلامی ہوئی سید ابکسدید نے تھپڑ مار دیا اس یہودی کے وہ یہودی مقدمہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے سینا وگر کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام کیا مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی فضیلت مت دو اگر یونس وہ واحد نبی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لرزش کی وجہ سے اعتب فرمایا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں رہے اور سورہ سرحصافار میں آتا ہے کہ وہ کیوں مطلب تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ ہمیں یاد نہ کرتے کن الفاظ کے ساتھ یاد کیا سر اللہ کات میں کا موجود ہے کہ ہم اسی طریقے سے مومنین کو بھی نجات دیں گے جو اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور جا میں جامعہ حدیث کتاب و دعا چیپٹر میں کہ جو شخص لا الہ الح اللہ سبحان کا انی من الظالمین پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لٹاتا یہ بہت بڑا لطیفہ ہے مصیبت پریشانی کے اندر دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اپنی تشہد کی دعاؤں میں بھی اس کو لازم کرے لا الظالمین اتنے پیارے الفاظ ہیں نہیں ہے کوئی بحبود مگر تو ہی اے اللہ اور تو تو پاک ہے تو تو غلطی کاری نہیں کر سکتا میں غلطی کر لی میں نے انی ان کی نظوالمین سب سے بیسٹ انداز ہے یہ معافی مانگنے کا اے اللہ تو تو اے پاک پا تو, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا میں تو غلطی کروں گا لا الہ الا انت سبحان تو تو تو غلطی نہیں کر سکتا ان نہیں کو میں تو غلطی کر سکتا ہوں نا مجھے معاف کر یہ بہت پیاری دعا تو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی مت دو وزیرت کس طرح کی جس میں کسی نبی کو ڈگریڈ کیا جائے جیسا کہ احمد اب صاحب کا یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں شاہر مصطفیٰ جانے احمد لاکھوں سلام لیکن اس میں ایک شعر جو ہے وہ سخت احتجاج ہے اس کے اوپر کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آگ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کہ موسا نے سلام تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے بے ہوش ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبار تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی زیارت کروائی جامعہ سرمدی میں حدیث موجود ہے امام سرمدی نے بھی فرمایا حاضر حدیث حسن صحیح اور امام بخاری کا کون بھی امام سرمزی نے نقل کیا کہ امام بخاری فرماتے یہ حدیث صحیح ہے ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں زیارت کروائی ہے اپنی. لیکن یہ کہنا کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھو اسلام یعنی موسا اسلام کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی ہمارے نبی کی آنکھ میں ہمت ہے اب یہ جب کمپیئر کروایا تو میرا خیال ہے یہ نبی اعظم کے سامنے شعر پڑا جائے تو جیسے اگر سیغ رضی اللہ تعالیٰ نبی اعظم نے ڈانٹا تھا ان کو بھی ڈانٹ پڑ لیں تو ایک بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ آپ وسلم کی سن ابھی داؤ جامعہ اور سنبھلنے ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ادیس موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی سجدہ کرنے لگے آپ نے ان کو منع فرما دیا آپ فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خوابوں کو کریں تو کیا حضور نے اپنی گساخی خود کروائی یا تو جو ہم نبی کے بارے میں کوئی کہیں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو کہتے آپ تو آئی غصہ ہو اس لیے آپ حضور کی بات حضور کی شان میں جاتی ہے لیے نہیں مانتے تو یہ بات بھی حضور کی شان میں جاتی تھی نا کہ حضور کو سجدہ کیا جائے تو اس نے اپنی گستاخی خود کروائی ناود باللہ یہ مجھے سجرا نہ کرو نہیں اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اشار بولنا جس میں کسی نبی کی تنقید ہو یا شرک کی طرف جائے یا گستاخی کی طرف جائے یہ سخت جرم ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے اللہ تعالیٰ میں ایسے جو غلط نظریات سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو میں نے آج چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہمیں ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو ہاتھ بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو کوئی غلط بات اگر میرے منہ سے نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیقت فرمائے بے <سؤال> کرام کے درمیان جو فضیلت ہے وہ جائز ہے اس کو بیان کرنا کہ ایک نبی کی دوسرے پر فضیلت کیا ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی پیغمبر کی کسی پروفٹ کی تنقید نہیں کی جا سکتی مثلاً امام کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں امام ترمزی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالی کی زیارت ہوئی اب یہ سعادت جو ہے خواب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی لیکن اب اس کی بنیاد پر یہ شعر نہیں کہا جا سکتا کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کہ موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا اب انبیاء کو آپس میں کمپیئر کر کے ایک کی تنقید بیان کرنا دوسرے کی فضیلت بیان کرنا یہ جرم ہے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو میں نے پچھلی بار صحیح بخاری سے حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونٹ میں بھی فضیلت مت دو اس طرح کی فضیلت کہ جس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کو کہا جائے کہ یہ تو کم درجے کا ہے ناجب اللہ جس طرح ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ شب مراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ آپس میں اس طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے غلو کرتے ہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا امام بنایا گیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے صحیح مسلم کتاب المان میں موجود ہے کہ سیدنا جبری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ مہراج بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام کی امامت کے لیے آگے کیا اسی بنیاد پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم کا سر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ سلم کے پاؤں تھے حضرت موسا کا سر تھا نبی صلی اللہ علیہ نبیسلم کے پاؤں تھے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ سخت جاتی والی بات اس طریقے سے تو میں بھی اپنی فضیلت بیان کر سکتا ہوں میں نے بھی امامت کروائی عشاء کی میں کہوں میرے پاؤں آپ سب کے سارے تو یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا تو تفضیل درست ہے لیکن تفریق نہیں کر سکتے تفضیل ہے ایک ہی دوسرے پر فضیلت بغیر تنقید بیان کیے ہوئے اور تفریق یہ ہے کہ سب سے بڑی تفریق تو یہودیوں نے کی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اسی طرح کرسچئنس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا حضرت موسا علیہ السلام کو اور پچھلے بنی سعید کے انبیاء بیاگوں کو وہ مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انہوں نے نہیں مانا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا لال مفر کو بھائی نہ احادم میں کہ یہ مسلمان جو ہے یہ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق ہی نہیں کرتے بھائی بجلی اگر چلی گئی تو بند کروا دینا نہیں تو وہ شور تو آ ہے بند تو نہیں کرے گا آپ خود ہی کریں گے جا کے اس چیز کو بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ اس بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے تفضیل ضرور ہے فضیلت ہے کلی فضیلت امام کائنات سید اللہ والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حاصل ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی اور نبی کی تنقید نہیں کی جا سکتی یہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تھا اب انہی آیات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں یہ جو آیت نمبر دو سو ترپن تھی پارا نمبر تین کے شروع میں وہ آتے نہ ہی سب نا مریم البینات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح موجزات عطا فرمائے تھے اور ان کی مدد فرمائی تھی روح ادس ہولی گوسٹ جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے مثال کے طور پر سورج کو ذریعہ بنایا ہے زمین پر زندگی کا سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک پیار کرتے ہیں فوٹو فوٹوسنتھس کے عمل کے تحت اور پودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو ہم کھاتے ہیں پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چل رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سورج کو پکارنا شروع کر دیں المدد یا سورج نہیں اسباب کو پکارا نہیں جا سکتا فرشتوں کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے کی لیکن بارش کس سے مانگیں گے اللہ سے یہ جھگڑا نہیں کہ کسی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں یا شیخ عبد القادر جنانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اختیار ہے مشکل دور کرنے کا یا نہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو تب بھی ان کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا ہے اور قرآن میں آیا عیا کا نا و عیا کا نستا ا اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے غیر میں مدد صرف اللہ سے مانگیں تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسا علیہ السلام کی ہم نے مدد فرمائی جبرعیل علیہ السلام کے ذریعے سے فرشتے کو ذریعہ بنایا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ نہیں کہتے ہیں یا جبراہیل المدت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جبرئیل علیہ السلام نے باقی فرشتوں نے آ کر کتال کیا ہے غزوہ بدر کے اندر غزوہ حن کے اندر لیکن کسی ذیل صنعت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی صلیم نے کبھی کہا المد یاجبر المدر یا مکئیل نہیں پکارا اللہ کو اور کہا یا حیو یا تو اللہ کو پکارنا ہے اللہ تعالی فرشتے کو بھیجے اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجے اللہ تعالیٰ کسی جن کو بھیجے اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بھیجے کسی ولی کی روح کو بھیجے یہ باب کے معاملے ہیں پکارنا اللہ کو ہے سیدنا علی کو پکارنا دراصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے دعا کرنا ہے اور یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کی جائے ہاں سیدنا علی جب تک دنیا میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسباب کے طور پر اختیار کیا جیسے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعیدنا علی کو بلا کر جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کراز بہت ہو چکے تھے آپ ان کو بلا بلا کے کہہ رہے ہو کہ میری مدد کو پہنچے جس حضرت حمزہ تھے اور رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہو گئے تھے لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کہ امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے کبھی آپ نے نہیں کہا اسباب کرنا کچھ اور ہے غائب میں دعا کے لیے پکارنا کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان موجزوں کے ان روشن نشانیوں کے آ کے باوجود یہ جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ چاہتا تو ان روشن دلائل اور علم کے آنے کے بعد لوگوں میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اختلاف کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زبردستی یہ چاہتا کہ کسی کو ہدایت ہے تو سارے ہوں مگر زدیگ مان جاتے اور تعالیٰ نے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوائس رکھی ہے کہ کوئی شخص اپنی چوائس سے اللہ کو چوز کرے ولا کی لکھ من ہم و من من کفر <كَفَرًا> لیکن لوگوں نے روشن دلائل کے آ جانے کے باوجود بعض لوگ ان پر ایمان لے اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سے کفر کیا یعنی لوگ اختلاف میں پڑ گئے ولا کی لکھ لوگوں نے اختلاف کیا باوجود اس کے کہ انبیاء نام روشن نشانیاں لے کر علیہ السلام آ لیکن لوگوں نے کچھ لوگ ان پر ایمان لائے تو کچھ ان کے مخالف بھی ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ ہمیشہ ہی ہر آدمی قبول کر لے ورنہ انبیاء رام علیہ مسلم سے بڑھ کر کون ہے جو احسن طریقے سے ہاتھ کی بات پہنچا سکے لیکن انبیاء سے بھی لوگوں نے دعوت ہاتھ قبول نہیں کی ایسے بدبخت بھی ہیں تو لہذا جب کوئی شخص دعوت دے تو یہ چیز اس کے پیش نظر ہونی چاہیے اگر میری دعوت کسی نے قبول نہیں کی تو اس میں پریشانی کی بات نہیں آپ دعوت کا کام جاری رکھیں اگر ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں تو سیدنا عمر جیسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن دعوت نہ چھوڑی جائے اور اس پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی دعوت پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہی سوا لاکھ ہی سابق رام تھے نا باقی تو کروڑوں کے حساب سے دنیا کافی تھی پوری دنیا میں ان لوگوں نے ایمان قبول اس وقت بھی آپ دیکھ لیں مسلمان سوا ارب یا زیادہ زیادہ کوئی ایک ارب چالیس کروڑ ہوں گے باقی تو پانچ ارب کے گریب کافی ہی موجود ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی حق بات قبول کر لے روشن دلائل کے آ جانے کے بعد اس کے باوجود بھی لوگوں نے اختلاف کیا ول شاہ اللہ مک اور اگر اللہ تبارک بالا چاہتا تو یہ کبھی مت جھگڑتے یعنی اللہ تعالی اگر زبردستی کسی کو ایمان کی دولت دینا چاہتا تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلمان بنا دیتا انبیاء کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پیدائشی طور پہ ہدایتی یافتہ ہوتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیدائشی طور پہ ہدایت دے سکتا ہے تو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا تھا اگر اللہ چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ لوگ خود ایفرٹ کر کے اللہ کے لیے اللہ کو چوز کریں اور اسی کے اندر مزہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کیے ہوئے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گنا کر ہی نہیں سکتے ہاں انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امنا ہدعنا سبیلا اما شاہ کر اما کپورا سورہ ادہر پارہ نمبر 29 کے اندر آتا ہے ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا اب تمہاری مرضی چاہے تو ہدایت کو قبول کر لو چاہے گمراہی کو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے گا ورنہ تو جنت دوزہ کا کانسیپٹ ختم ہو جائے اگر یہ ہو کہ ازان ہوتے ہی زبردستی ہمارے پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے تو پھر تو جنت روزہ کا کنسپٹ ہی ختم ہو جائے اب کیا ہے اذان ہوئی کسی کی مرضی ہے وہ مسجد کی طرف جائے اور کسی کی مرضی ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ورلڈ کپ کے میچ دیکھتا رہے کوئی جو میچ دیکھے گا اس کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی گا بھی تھپڑ نہیں پڑے گا نہ اس کے سار پہ آگے جوتی پڑے گی اور نہ مسجد کی طرف جو جا رہا ہے اس کے گلے میں ہار ڈالا جائے گا آگے بڑا اچھا کام کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ہاں آخرت پھر دونوں کی مختلف ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو فرما بردار ہے اور جو نافرمان ہے دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے نافرمان ذرا بہتر کنڈیشن میں ہو فرما بردار ذرا ماٹھی کنڈیشن میں ہو لیکن آخرت میں فیصلہ جو ہے وہ انسان کے عقائد نظریات اور انبیاء کرام علیم السلام کو کس نے کتنا فالو کیا ان کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا اس کی بنیاد پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہے اگر ہم چاہتے تو زبردستی کر سکتے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ لوگ ہے تاکہ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ باغی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نوز باللہ اللہ تعالیٰ کو کمزور نہیں ہے کہ ان کو گرفت نہیں کر سکتا یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گرست نہیں کی ورنہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انٹینشنلی ہدایت امپوز کی ہوئی ہے ان کی مجال نہیں جائے سورج ہے مجال ہے سورج کی کہ کبھی مشرق سے نکلنے سے انکار کر دے ود ریسپیکٹ ٹو زمین کبھی ہوا ہے اس طرح آج تک کبھی نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کاموں میں لگایا ہوا ہے بہت بڑی بڑی چیزیں سورج کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے آگے آئے گا میں انشاءاللہ بتاؤں گا سورج کے آئی آٹل کسی کے اندر يفعل ما آلومایرید لیکن اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے دوزن میں پھینک دیتا ہے جسے چاہتا ہے جان بوجھ کے جنت میں پھینک دیتا ہے یہ مطلب نہیں ہے ولاکم اللہ ما آلومایورید اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے انسان کے لیے یہ چوز کیا کہ انسان ہدایت اور گمراہی میں فرق خود کرے فرشتوں کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے انبیاء کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان کو بلٹ ان ہدایت دے دے جبکہ انسانوں کے لیے یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے ان کے لیے ہدایت کو واضح کرے اور ان کے اختیار دے دے چاہے تو وہ مان لے چاہے انکار کرے اسی وجہ سے انسان خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے نائب ان معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جس اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں یہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا فرشتے صرف فرما برداری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کاموں میں لگایا ہوا ہے وہ وہی کام کرنی کبھی نہیں ہوگا کہ آپ آم کی گٹلی بوئیں اس میں سے سیب کا درست نکلائیں ہمیشہ آم کہیں نکلے گا اس سے اسی طرح جتنے نیچرل فینومیناز ہیں فیزیکل لاس کے اندر ان میں آپ ساری چیزیں دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ان میں بلٹ ان ہدایت ڈالی ہوئی ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں